اللہ جلسہ نہیں نہ کوئی عام محفل ہو دعوت یاد کیتا ہے کچھ مسائل بھی وضاحت آستے.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 دفر قانون دی دی. دی. دی. کافر دا کانون ہوتا نا. دا دی حکومت ہوں وہ سارے فیتنیا کا سبحان اللہ گا سمجھو جرائم دا مڈ ف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 پیر ای کہ جڑا بے نفس ہو جڑا نفس مزکا ہو چکیا ہوا ہو چکا ہوا سراپا نفس سے گڑا پو بنا ہمیں لگی جی ہوا گولڈا ورگا پیر موسیقا. موسیقا. موسیقا. موسیقا. موسیقا. موسیقا. موسیقا. پیر شم سو تین پیر ہوے خواجہ یعنی بے نفس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 صحابی بولویے ملوز رکھنا یہ شخصیت پرستی لانت پڑی ودی آ گئی یہ وہ لانتی کفر بغیر جو مرضی اج کلڈر کی جانے نے نہ اسلام جو سرکار رہے میں اور پیر دی وزاد کر دیا تھوڑی کی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 نفس دیا شرارت اور فکا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ مند واسطے کی نقصان دے یہ سارے کچھ نو سے جاننا یہ فکا آخیا گیا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے جن دنیا آخر دونوں جہان دی خیر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نفس دے تمام نقصانات جان اے میرے لے دولت دا سبب اے جنت دنیا کے اندر میری بربادی دا سبب ہے سب آدمی گل اج کل پیر لانسی پتا نہیں کالی رکھو میرا پیرشاہ بادشاہ مراد ہے رکھ پھر سارے پیر نے کن بندے داری شریف آ سارے پیر بنتا شرح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 اللہ تعالی تو سوا تیرے دل, مطلب دل ہو جی اے اے حال ہم دل کے اندر اس لیے لینا ہے جس لے نفس دیا، تمام، دی دی دیاں تمام گدیاں سیٹا ڈب جان اور اللہ نظر بلی کی نظر سنگت تربیت لال ہوں یہ کتاباں پڑھنے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 ایسا مخلتف ہو جائے اپنے پر نہ دنیا کا کام بھی کرے نا رب کرے کام اور ولیان دی سوبت تربیت خیز ملتا ہے عام بندے نو جہے ان پڑھ لوگ ہوں اللہ دے فکیران دی تربیت پان یعنی دوسرے لفظ رب کے بندیا جڑے جہے تیار ہوں نہ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 میں کلیے بطا اور قانون بطور گل کر رہا کہ مدارس نواب علاقے چلاؤ تو تے چلاؤ پڑھاؤ تو آ سکھاؤ سمجھ لو جلال لانتی, دی مداخلت گوارا کر لیا پیٹرول پمپ شیتانی کا اڈا دا کفر دا برقع ہے کوئی نبی ددی دا مدرسہ نہیں <سلام>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 پکی نشانی نشان مطلب ہے کہ مریدا نو خدا رسول بچا دل مردا نو زندے کرنے کا مطلب بزرگ ہے اللہ رسول دی محبت آئے نبی تین محبت اللہ رسول محبت ایک دعوی رسول اللہ کے تین محبت دلیل, دی دلیل جنو نبی پاک دے دین نال محبت نہیں دشمن کا اللہ رسول دے نال محبت دا. اللہ رسول دے محبت دا. دی. تے تا ہی گے جسے دل دے دل اندر دی محبت ہو دیتی ہو سمجھ لگی جی سے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 لانتی خلافت لبدیا ولیاں تو ہوں جدو پیر سکولی نے پارٹی ہر خلافت کتوں لبنی کسی اگلے فا آخر بتھیے نوے نمر کی لینا بچا نہیں اکل تر کتے گئی فکر ختم ہو گئی سو مردے اور زندہ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مردہ فکر ختم مردے دیا سوچا کم فٹ ج مرنے کے بعد دار جدہ ہے دار المل نہیں دنیا دار المل ہے اتے کری دے وڈی دے دی جگہ ای جب یہ دار المل ہے فکر جد امل نہیں اتنے نہیں ہونا فکر ختم ایسے عمل دا مطالبہ کس ایت واسطے فکر نہ فکرہ ختم ہو گئی ان کو تمیز نہ اسلام دی بزرگ فرما دیں ایمان اکلے اکل چمجی اکل اکل اکل ایمان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 پاکستانی پاکستانی پورے شرم نہیں آتی نہ بے مان رسول اکرم دا کلمہ چھوڑ دے بھائی انگریز دیا ٹٹوا سکار دا کلمہ چھوڑ دے وہ نئے سی با نو بدنا کرنا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 میرے غیور بے فقیری درویشی اے میرے کجور غیور،, غیور او غیرت اور او درویشا جڑا غیرت تالا درویش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 دسو دسوڈا ضمیر کی ہے کیا اندر ڈنگر نبی فرم آدھے یار کسے کے دروازے کھانے تے چاقی مارے تے کھوتی اکھ کٹ دا ضمیر آخ دے نبی ایسے گیرت کر رہے نے کالے کر رہے بولو بولو بولو جہے غیرت والے کوئی گیرت کا مان کو جان دن کی گل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 باہر ایار کافی ہے نو مہینے پتر دا بال دا چکی رکھی روٹی پکا دھر دی. کر درم دی. آنی دی اس بندے نو نو مہینے ماں نے چکے ای باہر آیا دا او دا وزن نہیں تو آپ کما لکھ دیتے دی